وہاں ہم یہ دیکھیں گے کہ چار باتوں میں سے صرف ایک بات میں ایمان کے یہ ذہنی و فکری سمرات کو سمو لیا گیا اور وہ لفظ ہے تقوا فتخ اللہ مستم بسماؤ انفکو خیر اللہ فکو تین حکم جو ہے یہ عمل سے متعلق سنو اور اطاج کرو اور خرچ کرو اور تھپا دو اور لگا دو یہ ہے کہ معاملہ برکس ہو جائے گا جا کر جب دعوت عمل آئے گی اور حضور نے جیسا کہ آپ نے بارہ ہوگی کہ تقوا کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اتوا ہا ہونا اتوا ہا ہونا تکوا یہاں ہوتا ہے قلب میں سیدھے میں ہوتا ہے آپ نے اپنے سیدھے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اب آئیے جیسا کہ میں نے ارض کیا تھا کہ یہ آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر تیرہ ان دونوں میں پہلے تو ترجمہ کر لیجیے ما صابم مصیبت ان اللہ بےزن اللہ نہیں پڑھتی کوئی پڑھنے والی لفظی ترجمہ تو یہ ہوگا اسابا یسیب پڑھنا واقع ہونا کسی شے پر مصیبت یا مصیب مصیب اس میں فائل ہوا مذکر مصیبت مصیبت اس میں فائل ہو گیا مونس مصیبت کا لفظ جو ہے وہ خیر کے لیے بھی آئے گا اور سر کے لیے بھی آئے گا خوشگوار چیز کے لیے بھی آئے گا اپنی رغوی اصل کے اعتبار سے اور ناگوار شہ کے لیے بھی آئے گا لیکن اس کا استعمال جو ہے جو اس کا غالب استعمال ہے وہ تکلیف دیش ہے تو ماں صاحب مصیبت اس لیے کہ انسان زیادہ متاثر اسی سے ہوتا ہے حالات خوشگوار ہیں ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں آسائشیں حاصل ہیں کوئی فکر دامنگیر نہیں ہے تو ٹھیک ہے آدمی چل رہا ہے جہاں کوئی تکلیف آئی جہاں کوئی مصیبت عثمانی میں آگئی کوئی ناگوار صورتحال پیش آگئی کسی عزیز کا انتقال ہو گیا کوئی نقصان پہنچ گیا مال میں تجارت میں اب یہ ہے مصیبت پرمایا ما صابم مصیبت ان اللہ, اللہ نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی مگر اللہ کے اذن سے ممن یوں بلّا اور جو شخص ایمان رکھتا ہو اللہ پر ایمان حقیقی یہد علم اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے و اللہ بالکل علیم اور اللہ ہر چیز قریب کرتا ہے آتی اللہ واقعی رسول اور اکاعت کرو اللہ کی اور اکاحت کرو اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم فیم تبل تو فائم نماز بھی پھر اگر تم پیٹھ دکھاؤ گے روگردانی کرو گے رخ موڑ لو گے تو جان لو کہ ہمارے رسول پر سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ نہیں اللہ لا الہ اللہ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں کوئی مختار مطلق نہیں کوئی قادر مطلق نہیں وہ اللہ فن یہ بس اہل ایمان کو تو چاہیے کہ صرف اللہ پر توقع کریں اس میں بھی اللہ کو پہلے لا کر اللہ جو ہے یہاں مفول ہے لیکن یہ کہ اس کو پہلے لا کر کیا ہے تقدیم کی گئی ہر صرف اللہ پر توقل تو اس پہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا بیان میں تو ترتیب یہ ہوئی پہلی آیت میں تسلیم و رضا راضی بنائے رف رہنا دوسری میں اطاعت تیسری میں توکل لیکن اس وقت ہم پہلے گفتگو کریں گے یہ جو دو مضمون آئے ہیں تسلیم و رضا اور توکل اللہ اور اسی کا ایک منطقی تقاضہ ان دونوں کا ہے اس کو بھی نوٹ کر لیجئے تفویض الم اللہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا پورا توقل اعتماد اور بھروسہ صرف اللہ پر ہونا اور اپنے معاملے کو کل اللہ کے حوالے کر دینا نوٹ کیجئے تین الفاظ پھر تسلیم و رضا راضی برضا رب اس کو اہل تصوف کہتے ہیں مقام رضا توک اللہ اور تفویض المر اللہ یہ تین چیزیں جمع کر لیجیے تو میں آج ایک خاص بات آپ سے کر رہا ہوں یہ کل قرآنی تصوف ہے تصوف کا لفظ قرآن میں کہیں نہیں حدیث میں کہیں نہیں بلکہ یہ کہ یہ لفظ عربی زبان میں بھی کہاں سے آیا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی حتمی رائے نہیں ہے اس کا مادہ کیا ہے کوئی متفق الح بات نہیں میری رائے بھی یہ ہے کہ یہ یونانی سے آیا ہے سوفی تھیوسوفی اور فلوسافی فائلوسافی اور تھیوسوفی یہ در حقیقت یہ اس سے آیا ہے لفظ یعنی حکمت وزدم فہم کسی بات نہیں حقیقت کا شعور اور ادراک بہرحال اس لفظ کو چھوڑ دیجئے قرآن کی اصطلاح احسان لیکن آج نوٹ کر لیجئے اس احسان،, احسان کے یا تصوف کے قرآنی کے دو بڑے بڑے حصے ہیں نمبر ایک علمی اور علمی کے پھر دو حصے ہیں ایک تو ہے جو اصل تصوف ہے اور اس کا موضوع کیا ہے ایمان کی گہرائی اور گہرائی میں اضافہ ہوتا چلا جائے یہاں تک کہ یہ ایمان حدیث جبرائیل میں جو الفاظ آئے ہیں ان اللہ کا نہ کترا ہو فائل تکن ترا ہو فائل اس درجے تک پہنچ جائیے احسان اتنا یقین کے گویا کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور اگر یہ نہیں تو کم سے کم اس درجے تک تو رسائی ہو جائے کہ ہر وقت یہ بات محتاظر رہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے یہ استحزار یہ گہرائی اور گیرائی ایمان کی یہی کل تصوف ہے البتہ اس کے ساتھ ہی علمی اعتبار سے تصوف کا ایک موضوع اور بھی ہے وہ علم الحقائق خاص طور پر فلسفہ وجود اب اس میں وحدت الشہود اور بہادت الوجود وغیرہ مختلف اسکول آف تھاٹ ہے یہ کوئی دین و ایمان کا مسئلہ نہیں ہے یہ فلسفے کا مسئلہ ہے اگرچہ یہ تصوف کا چونکہ جو بھی لٹریچر اس وقت دنیا میں موجود ہے اور جو علم تصوف ہیں جو اس میں محققین ہیں یہ چونکہ یہ ان کا موضوع ہے اس لیے میں ذکر کر رہا ہوں یہ بھی علمی موضوع ہے لیکن اس کا دین و ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا تعلق فلسفے سے دوسرا حصہ ہے تصوف کا عملی یہ ایمان کیسے حاصل کیا جائے ایمان کی گہرائی اور گہرائی کیسے ہو؟ یہ ہے اس کا عملی حصہ اس میں آج جو کچھ تصوف کے نام سے بیان کیا جا رہا خالص غیر مضمون چیزیں ہیں ان کا کوئی تعلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے یہ مراقبے اور یہ اذکار و اشغال اور جو بھی اس کے لیے لمبے چوڑے نظام تجویز کیے گئے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے تسلیم کرتے ہیں اہل تصوف کہ یہ مصنون چیزیں نہیں ہیں محمد الرسول اللہ کا طریقہ کچھ اور تھا ہمارے ہاں بعد میں صوفیہ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ایک مجبوری کو کیا ہے ایک راستہ ان کے لیے بند ہو گیا تھا حکومت آ چکی تھی ایسے لوگوں کے ہاتھ میں کہ جن کا تعلق جو ہے اب وہ اس طرح کی شخصیتیں بہرال نہیں تھی جیسے کہ ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی یہ رضی اللہ تعالی مجمعین تھے پہ ہم کوششیں کرنے کے باوجود معلوم ہوا یہ چھت تو رہے گی یہیں وی ہیو ٹو لو انڈر دس roof تو اب آپ کو معلوم ہے درخت جو ہے اگر اس کے اوپر کوئی رکاوٹ آ جائے اور وہ لت بڑھ سکے آگے تو پھر وہ ادھر ادھر پھیلتا تو تصف ادھر ادھر پھیل گیا اس لیے کہ اس کی جو اصل نیچرل گروتھ تھی جو, جو سلوک قرآنی اور جو سلوک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جو رخ ہے وہ تو اقامت دین کی طرف ہے وہ تو الائے کلیمت اللہ کی طرف ہے جو نتکون کلیمت اللہ کی طرف ہے وہ تو ہے یقون دین و کل وہ تو ہے جہاد اور قتال کی طرف, ہے وہ, ہے قتال کی طرف ہے وہ ہے اصل مقصود اس تصف کا لیکن جب وہ معلوم ہوا کہ ہے ہرڈل ہے رکاوٹ ہے تو لام و یہ تصوف کی شاخیں ادھر ادھر وہ اپنی بلندی کی طرف نہیں جا سکیں تو اس اعتبار سے نوٹ کر لیجئے مجھے اس عملی تصوف سے کوئی تعلق نہیں میں اسے سراسر غیر مصنوع ہے سمجھتا ہوں لیکن تصوف کا اصل مضمون ایمان کی گہرائی اور گہرائی جس کا نتیجہ کیا ہوگا مقام رضا تسلیم و رضا تبکل صرف اللہ تفرید الم اللہ اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے مطمئن ہو جانا یا ایتہ النفس ہم نفس المطمئن نہ تو جے الا رب کراب مردیا میرا معاملہ میرے رب کے حوالے ہے وہ میری ضرورتوں سے مجھ سے زیادہ واقف ہے مجھے تو معلوم بھی نہیں مجھے کل کس شے کی ضرورت ہوگی اسے معلوم ہے وہ میرا مجھ سے بڑھ کر خیر خواہ ہے وہ ہر شے پر قادر ہے میں تو اگر سمجھ بھی لوں کہ میرے لیے یہ شہ مفید ہے تو اس کو حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے تو وفوت میں دو امر اللہ الا بسیر اب اس کے بعد چنتا کون سی رہ جائے گی فکر کائے کی تو مقام رضا مقام توکل اور مقام تفویض ان تین کو جمع کر لیجئے یہ ہے علامت ایمان کی گہرائی اور گیرائی کی اب اس کو ایک دوسرے اعتبار سے بھی نوٹ کیجئے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مضمون ہے جو میں اس عرض کر رہا ہوں کہ یہ کل تصوف ہے صحیح تصوف اسلام کا جو اس سورہ مبارکہ کی ان پانچ آیات میں آ رہا ہے خاص طور پر یہ آیت نمبر گیارہ اور آیت نمبر تیرہ میں ان کا تعلق مسئلہ تقدیر سے بھی جڑتا ہے یہ مسئلہ جو ہے اس اعتبار سے بہت مشکل مسئلہ ہے کہ اگر اس پر بحث کی جائے تو الج جائے گا کبھی حل نہیں ہو سکتا ناممکن یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بحث و نظا سے سختی سے منع کیا ایک مرتبہ آپ حجرے سے باہر تشریف لائے مسجد میں دیکھا کچھ بحث و نزا ہو رہا ہے گفتگو ہو رہی ہے آوازیں بلند ہیں آ کر دریافت کیا. کیا معاملہ بال محمد تقدیر پر گفتگو کر رہے ہیں آپ نے شدید اظہار ناراضگی فرمایا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو گیا آپ نے فرمایا الہٰذا عمر لاضا بڑوں کیا مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا کیا میں اس چیز کے لیے بھیجا گیا ہوں سختی سے روک دیا کہ اس معاملے پر گفتگو نہ کرو ایک طرف تو یہ ہے معاملہ دوسری طرف یہ کہ یہ ایمانیات کے اندر لازمن شامل ہے ایمان مفصل کے الفاظ اگر آپ کو یاد ہو آمن تو مل رہا ہے وہ و کو تو و روسو نہیں ول یوم آخرے ول قدرے خیر ہی و شرح ہی من اللہ تعالی ول باس بادل بہت انٹیگرل پارٹ آف ایمان ایمانیات میں شامل ہے اس کا لازمی جز ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے فہم سے بالکل ہی ماورا ہو اور اس پر کوئی گفتگو نہ کی جائے اب یہ ایک ڈائلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے لیکن میرے نزدیک یہ چونکہ ایمانیات میں شامل ہے حدیث جبرئی کا چونکہ حوالہ آیا ہے ابھی احسان کی تعریف میں تاب کا تراح و فین تکن تراح و فیلن تو نوٹ کر لیجئے کہ وہاں بھی جب یہ سوال کیا گیا اخبری علی ایمان تو وہاں یہ الفاظ انتوں میں نبل قدر ہی و ایمان میں شامل ہے اللہ پر ایمان ملائکہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان یوم آخر پر ایمان اور یہ کہ تو یقین رکھے قدر پر اس کے خیر پر بھی اس کے شر پر بھی تو یہ تو ہماری ایمانیات میں شامل ہے لہذا اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ گفتگو تو کرنی ہوگی کچھ نہ کچھ تو فہم اس کا حاصل کرنا ہوگا میں جب آج سوچ رہا تھا تو مجھے ایک بہت ہی خوبصورت شعر یاد آیا یہ ڈائناما جو ہے حل کیسے ہو میں صحیح طور پر تو نہیں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا گمان غالب میرا یہ ہے کہ یہ خاجہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے جو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا میں سے تو بہت خوبصورت بہت سادہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے یہاں اللہ سے خطاب ہو رہا ہے اے اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے تو دل میں آئے گا سمجھ میں نہیں آئے گا ہمارے فہم سے معورہ ہے ہمارے تصور سے بابرہ ہے ہمارا سارا قوت واہما ہو قوت متخلا ہو بہرحال ہمارے مشاہدات پر مبنی ہے اسی سے بنی ہے اس کا سکرا کمرہ تو وہیں سے ہے اس سے باہر ہم نہیں جا سکتے دل میں ضرور آتا ہے دل کا تعلق روح سے ہے اور روح جو ہے اس کا تعلق ذات باری تعالہ سے ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا بس جان گیا میں تیری پہچان یہی یہی معاملہ جو ہے یہ اس مسئلہ تقدیر کا ہے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ بیان میں نہیں آتا بیان کریں گے رد و قدا کریں گے بحث و رضا میں الجھجھجھیں گے معاملہ جو ہے بہت دور نکل جائے گا لیکن یہ ہے کہ آپ سمجھنے کی کوشش کریں دل میں بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ بات کیوں ہے اور اس کو میں نے الحمدللہ آج میں اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کر رہا تھا جب مجھے یاد آیا کہ اب سے تقریباً بیس برس پہلے میں نے چند جملے اس موضوع پر لکھے تھے یہ تعارف تنظیم اسلامی جو ہے اس میں یہ 69 پر ہم نے وہاں ایمانیات کی بھی کہ جو لوک تنظیم اسلامی میں شامل ہو انہیں ظاہر بات ہے تجدید ایمان بھی کرنی ہے ایمان کو شعوری طور پر اختیار کرنا ہے ان ایمانیات کی جو بڑی مختصر تشریح کی ہے اس میں میں یہ جملے چند آپ کو سنا رہا ہوں تقدیر کے خیر و شر کا من جانب اللہ ہونا یہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مطلق ہے اور مخلوقات میں سے کسی کے بس میں نہیں کے بغیر اس کی اجازت محض اپنے ارادے سے کچھ کر سکے لہذا یہاں جو کچھ ظہور پذیر ہوتا ہے خواب کسی کو بھلا لگے یا برا اللہ کے اذن ہی سے ہوتا ہے یہ لفظ اذن نوٹ کیجیے ماں صاب امی اللہ, اللہ اگر ایسا نہ ہو تو خدا کا عاجز و لاچار ہونا لازم آتا ہے پھر وہ اللہ کل شہ قدیر کہا رہا اگر اس کا کنٹرول نہیں ہے کہ اس کے عزلم کے بغیر پتا تک جو بیچنا پڑے الشائن پریر دوسری بات مزید برآم وہ عالم ما کانا و ماں یکون بھی ہے چنانچہ اس پورے سلسلے کون و مکان میں جو کچھ ماضی میں ہوا یا حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا سب اس کے علم قدیم میں پہلے سے موجود ہے اگرچہ اس کا یہ علم علم جبر محض کو مستلزم نہیں ہے گویا ایمان بالقدر دراصل اللہ تعالیٰ کی دو صفات یعنی قدرت اور علم کے مضمرات اور مقدرات ہی کو ماننے کا نام ہے اور یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا پورے تغابن کے شروع کی آیات کے بارے میں میں نے خاص طور پر نوٹ کرایا تھا قرآن مجید میں سب سے زیادہ اللہ کی دو صفات کا بیان ہے اس کی صفت علم اس کی صفت قدرت ہوا اور اعلیٰ کل نشائین قدیر ہوا بالکل نشائین قدیم اب ان دونوں چیزوں کی تھوڑی تھوڑی سی میں چاہتا ہوں کہ وضاحت کر دوں نمبر ایک اب اس کو ذرا جس کو مولانا احمد علی لاہوری صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اسے ذرا پکاؤ جا کر اس ایک جملے کو ذرا اس پر مراقبہ کر لیجئے اس وقت میں وہ استعمال کر رہا ہوں صوفیاء کا اس کو ذہن میں اچھی طریقے سے راسخ کیجئے ہر چیز پر قادر ہے لہذا اس کے عزم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا لیکن یہاں اب ایک نوٹ آف کوشن ہے عزم اور ہے رضا اور ہے ان دونوں کو آپس میں کنفیوز نہ کریں اجازت اور ہے اللہ کا راضی ہونا اور ہے اجازت کے بغیر پکا بھی نہیں ہلے گا اجازت کے بغیر چور چوری نہیں کر سکتا اس لیے کہ جو شخص نکلا ہے چوری کے ارادے سے نہ معلوم اس کائنات کی کتنی قوتیں ہیں کتنی فورسز آف نیچر ہیں جو درمیان میں قائل ہیں یہ سب کے سب موافقت کریں گی تو کہیں وہ اپنے مقصد کو پورا کر سکے گا یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے ازن رب کے بغیر انسان جو ہے کچھ نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اذن اور ہے رضا اور ہے اللہ راضی نہیں ہے راضی خیر سے ہے بھلائی سے ہے نیکی سے ہے بر سے ہے تقوی سے ہے اور ناراض ہوتا ہے کفر سے اور شرک سے اور نفاق سے اور فسق سے اور خجو سے دوسری طرف ہوا بے کل نشائین علیم وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور اس کا علم آنے واحد میں ماضی حال اور مستقبل کو محیط ہے اسی کو قرآن میں دوسری جگہ پر کتاب کہا جاتا ہے یہ ابھی ہم تقابل کریں گے سورہ حرید کی آیت سے تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی لہذا جو کچھ اس کے علم میں ہے وہ ہو کر رہے گا اس کے علم میں ہے کہ یہ بات یوں ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی تل نہیں سکتی اس لیے کہ اس کا علم غلط نہیں ہو سکتا لیکن یہاں بھی نوٹ آف کوشن ہے کہ پری نالج پری ڈٹرمیشن کو مستلزم نہیں ہے علم پہلے ہونا لازم نہیں ہے کہ جبر بھی ہو جس کی مثال میں یہ دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی بچے کے بارے میں اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ نے اس کی طرف گید تھے کی متوجہ ہو جائے گا متوجہ ہوں لیکن آپ کا اندازہ درست نکلا ہے بچہ اپنی مرضی سے متوجہ ہوا ہے آپ کے جبر کے تحت نہیں ہوا اس مثال کو آپ ہزار لاکھ کروڑ سے ضرب دے لیجئے اللہ کے علم میں ہے میں یہ کروں گا لیکن اللہ نے مجھے مجبور نہیں کیا وہ کام کرنے کے لیے وہ میں اپنے آزاد مرضی سے کرتا ہوں فری ایجنٹ ہے انسان کے اندر فری ویل ہے اگرچہ بہت سے اعتبارات سے انسان مجبور بھی ہے ظاہر بات ہے میں ہندوستان میں پیدا ہوا اب جو ہماری نسل ہے پاکستان میں پیدا ہو رہی ہے یہ میرا چوائس تو نہیں تھا مجھے جو شکل و صورت ملی ہے جو رنگت ملی ہے جو و جوارے ملے ہیں جو بھی صلاحیتیں ملی ہیں وہ میرا چوائس تو نہیں نہ معلوم کہاں سے جینز چلے آ رہے ہیں کوئی دادا پردادا سگڑ دادا کہاں کے جینز آ گئے کہیں نانا کی طرف سے آ گئے دادا کی طرف سے آ گئے مل ملا کے میری شخصیت بن گئی میرا کوئی چوائس تو نہیں تو بہت سے اعتبارات سے انسان جو ہے وہ جو محدوگر کا نظریہ ہے کہ انسانی شخصیت جو ہے وہ ہیریڈیٹری فیکٹرس جو بھی وراثت کے جو کے اور نمبر دو انوائرمنٹل فیکٹرس ماحول کے جو اثرات ہیں ان سب کا مرکب ہے بہت حد تک صحیح ہے یہ قول لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فری ویل سرے سے نہیں ہے یقیناً یہ تمام چیزیں لمیٹیشن کے فیکٹرز ہیں لیکن فری ویل ہے کہ جو اس کے اندر ہی اندر وہ کار آتی ہے اور فیصلہ کن بن جاتی ہے بہرحال ان دونوں اگر اللہ تعالی کی صفات کو مستحظر رکھا جائے تو اب اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے جو کچھ مجھ پر بیت رہا ہے یا بیتا ہے خاص اسباب ظاہری کچھ بھی ہو فلاں نے مجھے تھپڑ مارا فلاں نے مجھے مجھ پتھر مار دیا فلاں نے میرا یہ نقصان کر دیا فلاں نے میری یہ شکایت کر دی چگلی کھا دی فلاں نے جو ہے میرے معاملات کو اس طرح بگاڑ صحیح یہ غلط نہیں ہے لیکن اس سے زیادہ تر ایک حقیقت سامنے رہے گی بغیر اس نے رب نہ یہ پتھر مجھے لگ سکتا تھا نہ اس کا تھپڑ مجھے لگ سکتا تھا نہ اس کی ساری کوشش کے باوجود میرا کوئی نقصان ہو سکتا تھا بغیر اذن رب تو ممکن ہی نہیں نتیجہ کیا ہے جب اللہ کے علم میں سب سے یہ سب کچھ پہلے سے موجود تھا اور جو کچھ ہے وہ اذن رب سے ہو رہا ہے لہذا میری روش کیا ہوگی تسلیم و رضا کہ ہر چیسا کی عین التافست جو میرے رب کی طرف سے آئے میں اس پر راضی ہوں جو بھی میرے رب کی طرف سے فیصلہ ہو جائے کہ ہر چیز یہ مارے این الافس یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے میں اس کے شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرتا ہوں کوئی شکوہ کوئی شکایت اللہ کے خلاف کوئی بغاوت بغاوت فکری بغاوت ذہنی بغاوت نفسیاتی یہ کیوں کر دیا یہ کیا ہو گیا یہ اللہ نے میرے ساتھ کیا کر دیا معاذ اللہ سما ماض اللہ میرا رب میرا مالک جو اس نے طے کیا آسان تک رشین وہ خیر تو ہندو شعین ب ہوا شرون لکو. ہو سکتا ہے تم کسی شہ کو ناپسند کرو حالانکہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو ہو سکتا ہے تم کسی شے کو پسند کرو حقیقت میں وہ تمہارے لیے شر ہو وہ اللہ یا لا اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. آج اسی پر اتفاق کر رہا ہوں لیکن یہ کہ اگلی نشست میں اسی مضمون کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے بارک اللہ لی و فی قراد العظیم و نفانی میا کمبل آیات کے